الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرح الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نصار على نهجه واهتدى بهديه إلهي من الدين أما بعد آج بإن شاء الله عقيدة درسوها اور هي تقريبا يتينتان لسوأ درسها يبا يالسوا درسها الحمد لله اور آج كدرس میں موت کے متعلق اس اللہ بات کریں گے جیسا کہ بتایا گیا کہ یہ قیامت پر ایمان لانا ہر مسلمان پر واجب ہے انسان قیامت پر ایمان لانا یہ اسلام کے ایک بڑا رکن ہے اور اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا اگر کوئی انسان یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے اسی لیے ارکان اسلام ایمان میں سے یہ ہے المان ابلی آخر آخرت پر ایمان لانا چاہیے اور بتا گیا کہ ایم آخرت پر ایمان لانے کے معنی یہ ہے کہ انسان ان پانچ باتوں پر ایمان لائے یہ پانچ باتیں کیا ہیں کہ انسان یہ ایمان لائے کہ قیامت سے پہلے کچھ چھوٹی نشانیاں ہوں گی اور کچھ بڑی نشانیاں اور اس کے متعلق تقریباً دس درس میں درز دروس ہو چکے ہیں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور دوسری مرحلہ یہ ہے کہ انسان موت پر ایمان لائے اور قبر کی زندگی پر ایمان لائے برزخ پر ایمان لائے اور اسی کے متعلق انشاءاللہ آج کے درس میں بات ہوگی اور تیسرا یہ ہے کہ ایمان انسان ایمان لائے کہ قبر کے بعد انسان کے حشر اور نشر ہوگا اللہ کے ہاں انسان عرب مختل میں کھڑا ہوگا اور انشاءاللہ آئے گا اور چوتھے میں یہ ہے کہ انسان ایمان لائے کہ اللہ حساب کتاب کریں گے اور پانچوں اور آخری ہے کہ انسان ایمان لائے کہ جنت اور جہنم ہے تو یہ پانچوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور اگر کوئی مسلمان پانچوں پر ایمان لاتا ہے تو وہ یوم آخرت پر ایمان دلاتا ہے اور جو اسی میں سے کسی پر انکار کرتا ہے اور کسی میں شک کرتا ہے تو وہ مومن یوم آخرت پر نہیں ہے آج دوسرے با دوسری بات کے دوسری جو مرحلہ ہے وہ ذکر کریں گے کیا ہے کہ آخر یہ موت موت کے معنی کیا ہے اور موت پر کس طرح موت کی تیاری کس طرح کرنی چاہیے اور موت کس طرح آتی ہے اور مومن اور کافر کے روح کس طرح نکالا جاتا ہے مومن کے الگ طریقہ ہے اور کافر کے الگ طریقہ ہے تو یہ آج موت کے متعلق بات کریں گے اور اگلے درس میں انشاءاللہ قبر کے بارے میں کہ قبر میں کس طرح رکھنا چاہیے اور قبر میں کس طرح حساب کتاب اللہ کرتے ہیں اور مردے کیا اس میں زندہ ہوتے ہیں کہ نہیں یہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کیا جائے گا تو آئیے دیکھ موت کی کیا حقیقت ہے موت اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ ہر ذی روح پر واجب کر دیا ہے ہر ایک انسان کو موت آئے گی انسان صرف نہیں بلکہ ہر جاندار چاہے وہ انسان ہو جنات ہو حیوان ہو نباتات ہو جس میں جان ہوتی ہے اس کی موت ضرور ہوتی ہے سوائے ایک ذات جو باقی رہے گا وہ اللہ سبحانہ ہو تعالی۔ ہے اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقت الموت ہر ایک نفس ہر ایک جان یعنی ہر ایک نفس ہر ایک انسان یا یعنی نفس وہ اس کو موت کے ززب, موت کے مزہ ضرور چکھے گی یعنی ہر نفس کو موت آئے گی اور اللہ فرماتے ہیں اسی طرح قرآن میں كل شعیع انہا لکن ساری ہر چیز ہلاک ہونے والا ہے الا وجہ صرف اللہ سبحان و کے مبارک چہرہ یعنی اللہ سبحان و تعالیٰ ہی باقی ہے اس لیے آگے فرماتے كل من علیہ فان کہ ہر ایک جو دنیا میں آسمان میں زمین میں وہ طوفانی ہونے والا ہے ختم ہونے والا ہے وہ رب کاوت رب بھی کد الجلال کرام تیرا رب جو عزت اور جلال اکرام جو ہے وہ صرف وہی باقی رہے گا اللہ سبحانہ و ہی باقی رہیں گے سارے لوگ دنیا سے ختم ہوں گے ہر ایک ختم ہوگا حتیہ کہ فرشتے بھی ختم ہوں گے لیکن فرشتوں کو موت یہ ان اللہ آئے گا دنیا کی موت نہیں آئے گی کیونکہ وہ لوگ دنیا میں نہیں رہتے ان لوگوں کو موت آتی ہے جب آئے گی جب سور میں پھونکا جائے گا اور اس کے تفصیل دو تین درس بعد ہوگی لیکن یہ ہے کہ یہ دنیا میں ہر ایک موت آتی ہے کوئی نہیں بچ سکتا ہے چاہے انسان ولی ہو یا نبی ہو حتیٰ کہ انبیاء علی مسلاط وسلام کی موت آتی ہے ہم لوگ کہاں آج کل ایک عام بات ہے خاص کر وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی مت ہیں اور زیادہ اس میں زیادہ نعرہ لگاتے ہیں حالانکہ وہ نہیں ہے وہ لوگ سنت پر قائم نہیں ہے وہ لوگ یہ دعویٰ کرتے کہ اللہ کا رسول کے رسول کی موت کبھی نہیں آتی ہے اگر کوئی اس طرح عقیدہ رکھتا ہے تو سراہطن قرآن کے آیات کی تقزیب کر رہا ہے اور وہ اسلام کے دائرے سے بھی خارج ہو سکتا ہے اللہ کی اگر وہ جاہل ہو یا تعویل کرتا ہے تو الگ بات ہے لیکن زراحتن قرآن کے آیات کو ٹھکرانا اور رد کرنا یہ آسان نہیں ہے انبیاء کو موت آتی ہے کیا دلیل ہے قرآن سے اللہ فرماتے اللہ کے رسول سے ان کے مئی اللہ کے رسول تم تو مرنے والے ہو تمہیں موت آئے گی وہ ان میں <مَيِّتُون> اور وہ لوگ بھی مریں گے یعنی دنیا والے بھی کافی لوگ بھی مریں گے تم ان کمیامل قیامت اندر ربی کم تخ پسمون پھر لوگ تم لوگ قیامت کے دن اللہ کے ہاتھ جھگڑا کرو گے نی یعنی جدار کرو گے آپس میں ایک دوسرے کے تحمت لگاؤ گے تو یہ اللہ کے آیت کے سر یہ آیت ہے اور یہ نسبت کرنا کہ اللہ کے رسول کے موت آئے گی یہ کوئی گستاخی نہیں اگر کوئی انسان گستاخی سمجھتا ہے تو وہ انسان کے مطلب کہ وہ جاہل ہے کیونکہ گستاخی اگر ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں اپنے نبی کے حق میں یہ کہا ہے اور اللہ کے رسول خود ہی اپنے بارے میں کہتے تھے کہ اگر میں مر جاؤں تو یہ ہوگا وہ ہوگا حدیث میں کہیں بھی نہیں آتا کہ اللہ کے رسول موت کو انکار کی جو لوگ جداو کرتے کہ موت نہیں آتی اللہ کے رسول یا انبیاء کو نہیں آتی ہیں وہ اس سے عام حدیث اور حدیث صحیح ہیں لیکن اس کو سمجھ اس کو سمجھنا چاہیے اور انشاءاللہ اس کو سمجھائے گے کہ کس طریقہ ہے لیکن عموماً موت ہر ایک کو آتی ہے اللہ پرماتی دوسرے آدمی اور قبل کل خل اللہ کے رسول آپ سے پہلے کسی بشر کسی انسان کے لیے یہ کبھی ہم مخلت اس کو نئی زندگی دی ہے کبھی نہیں دی ہے تو اگر آپ مرو گے آپ کو موت آئے گی تو کیا کافی لوگ باقی رہیں گے تو اللہ انکار کرنا چاہتے کہ کافر کبھی نہیں باقی رہیں گے تو آپ جب نہیں بچو گے تو لوگ کیوں بچیں گے یعنی اگر کوئی حقدار ہے رہ زیادہ رہنے کے لیے انسانوں میں تو اللہ کے رسول ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ کوئی نہیں بچے گا اور آیات ہے اللہ پرمت فانین یعنی کافروں کو اے اللہ کے رسول ہم عذاب ان پر نازل کریں گے چاہے آپ کے موجودگی میں یا آپ کے وفات کے بعد ہم کافروں کو ہلاک کریں گے تو قرآن کے آیا واضح ہیں اور یہ پہلے گزر چکا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے کہ تم لوگ مجھ پر درود بھیجا کرو خاص کر جمعے کے دن میں تو ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ مر آپ مر جاؤ گے اور بلکہ آپ کے ہڈی قبر میں سڑ جائے گی تو کس طرح آپ جواب دو گے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ موت نہیں آئے گی یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر انبیاء کے ہڈی اور بدن سڑتا نہیں قبر ہے تو یہ انکار کی لیکن موت کو انکار نہیں کی اور اگر اللہ رسول کے رسول کی موت نہیں آئی تو جو بخاری اور مسلم اور ساری تفسیر اور سیرت کی کتابوں میں لکھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور یہ تقریباً دو تین یا چار مہینہ پہلے ذکر کیا گیا کس طرح اللہ رسول کے رسول کی وفات ہوئی ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے چہرہ مبارک پہ اللہ کے رسول کو بوسا لیے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی اور عباس اوروں کے ارپت اور کئی لوگ ان کو غسل دی تو اگر موت نہیں ہے تو کس کو غسل دیا گیا پھر اس کے جنازہ لوگ پڑھے پھر ان کی تدفین کیا گیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام انبیاء کے طرح کی طرح جس طرح اللہ کے رسول بھی فرماتے کے خونا امبیا کی قبر کے بارے میں اللہ کے رسول نے ذکر کی کہ کے تدفین یہاں ہوئی اور یہاں ہوئی اور اللہ کے رسول خود ہی فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ کچھ امبیا قبر پہ ہیں اور اللہ کے وسلم خود ہی فرماتے ہیں کہ یعنی حضرت ابراہ حضرت موسا کو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ وہ قبر پہ نماز پڑھ رہے تھے تو برزخی زندگی یہ انشاءاللہ اس کی تو موت آتی ہے اگر کوئی کہتا نہیں آتی تو کہیں گے یہ آنکھ کے آیات آپ کو کیا کہو گے حدیث کو آپ کس طرح رغرد کرو گے حدیث میں آتا ہے ایک حدیث میں کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت سے یا ایک آدمی سے کچھ کہا کہ آپ یہ کرو تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول اگر اور دوبارہ آؤ اللہ کے رسول سے کہنے اگر اللہ کے رسول میں دوبارہ آؤں اور آپ کو نہ پائے تو اللہ کے رسول نے کہا تو پھر ابو بکر کے پاس جاؤ علماء کے اتنی اشارہ ہے اللہ کے رسول سے کہ اگر میں میری زندگی باقی نہیں رہے گی تو میرے بعد ابو بکر بنیں گے تو ابو بکر کس چیز کے خلیفہ بنے اور قرآن کی آیت ہے کہ تم لوگ اللہ کے رسول کے بعد ان کی بیویوں سے شادی نہیں کر نہیں کر پاؤ گے تو اگر اللہ کے رسول زندہ ہے تو کیوں اللہ بھائی فرماتے ہیں یہ کہتے اللہ کہ رسول کو موت نہیں آتی تم لوگ شادی کیوں کرو گے تو یہ دلیل دلائل قرآن میں ایک نہیں دو نہیں دس نہیں پچاسو دلیل دلیلیں لیکن یہ انسان جو حق جانتا ہے اور حق قرآن کو صحیح سمجھتا وہی جانتا ہے لیکن جو جہالت اور زلالت اور گمراہی اور جہالت کی صرف باتیں صرف جو اس کی باتیں کرتا ہے وہ ترت کر سکتا ہے آپ اگر کہو کہ اللہ کے رسول کو موت نہیں آئی تو کیا یہ اللہ کے حق میں گستاخی نہیں ہے اللہ کے حق میں گستاخی ہے. اللہ پرماتے صرف اللہ ہی زندہ رہے گا اور تم کہتے ہو نہیں اللہ آپ کے ساتھ اللہ کے رسول بھی زندہ رہیں گے تو یہ بڑی گستاخی نہیں اللہ کے حق میں اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ کے اسلام میں سب سے بڑا حق اللہ کا حق ہے اور اس کے بعد اللہ کے رسول کے حق ہے اور اللہ کے رسول کے حق اللہ کی وجہ سے ملی ہے ورنہ اللہ اگر نہ حکم دیتے تو ہم لوگ ہم لوگ کسی انسان کو عزت نہ دیتے کیونکہ اللہ کا حکم آیا تو ہم لوگ پر ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ادا کریں ورنہ ہم لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے تو اسی لیے اللہ کے رسول کے حق پر مقدم اللہ کا حق ہے تو اللہ پر اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو وہ کافر ہے اس کے علاوہ بہت سارے دلیل ہیں میں پورے یہاں پورے مسائل اور پورے وقت اس میں نہیں لگانا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سارے مسائل ہیں تو موت ہر ایک کو آتی ہے ہو ولی ہو اچھا انسان برا انسان خیر کرنے والا شر کرنے والا ہر ایک کو موت آتی ہے ہر ایک انتہا ہے اور ہر ایک امتدا ہے اور ہر ایک ضرور انتہا ہوگا انسان کی موت آتی ہے چاہے وہ راضی ہو یا غیر راضی چاہے انسان خوشی یعنی وہ چاہتا کہ موت آئے چاہے وہ موت نہیں چاہتا لیکن زبردستی موت آتی ہے اللہ فرماتے ہیں اینما تکون کہیں بھی رہو گے موت کی موت تمہیں پکڑے گی موت تو آئے گی کنتم فی بروج مشیدہ چاہے تم لوگ کتنا اونچے عمارت یا تم لوگ مضبوط قلوں میں رہو موت تو موت سے تو کوئی نہیں بچ سکتا اس اسی لیے موت کبھی انسان نہ کہے کہ موت تیار موت سے بچو یہ کرو ہاں انسان احتیاط کرے بہت ساری چیزوں سے لیکن بھاگنا اور مکمل انسان موت سے بچنا چاہتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا ہے اللہ پرماتی کہہ دیجئے کہ جو موت جس موت سے تم لوگ بچتے ہو بھارتے ہو تو ان وہ ضرور تمہیں پکڑے گی ضرور یہ موت آئے گی تم تو ردون عالم الغیبی و پھر تم لوگ اللہ سبحان ہوتا کے پاس عالم الغیب شہادہ کے پاس جاؤ گے اور تمہیں سارے خبر تم لوگ کو ملے گی تم لوگ نے کیا کی دنیا میں تو اس لیے موت آتی ہے کوئی بھی اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ملتا ہے اللہ کے رسول علیہ وسلم کو ایک موت آتی ہے اور ایک اور مزید دلیلیں جیسا کہ اللہ کے رسول کے بارے میں بات کریں گے تو اس میں یہ ثابت ہوگا کہ انبیاء کو بھی موت آئی موت آنا انسان کے لیے کوئی عیب نہیں انسان کے لیے موت اللہ نے لکھ دیے دی لیکن جو لوگ دلیل پیش کرتے کہ امبیا اپنے قبر پر زندہ ہے ابھی میں ہیں تو کہیں گے دیکھیں انسان کے زندگی پاک زندگی ہے اس میں تین اہم آخری ہے لیکن پاک زندگی ہے ایک زندگی جو انسان ہم لوگ احساس نہیں ہے لیکن اس کے اثر ہم لوگ کے دل میں ہے کیا ہے؟ عالمِ عَلَسْتُو کہتے ہیں علماء عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ جب اللہ سبحانہ فرماتہ سوال اعرام میں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِ آدَمَ مِن یعنی ذُرِّيَتَهُمْ کرو۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام انسانوں کو حضرت ابران حضرت آدم کے پیٹ سے نکالے اور ان لوگ سے یہ پوچھا کیا میں تم لوگ کا رب نہیں ہوں تو سارے لوگ نے گواہ دی کہ ہم لوگ تمہار گئے اقرار کرتے کہ تم ہمارے رب ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم گواہی کبھی نہیں دیے اکثر بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم لوگ کو یاد نہیں ہے یاد نہیں ہے کسی کو یاد نہیں ہے لیکن نتیجہ دل میں ہے ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ توحید پر پیدا ہوتا ہے اگر کسی انسان کو آپ کوئی والدین اس کو دین یا کوئی بھی دھرم نہ سکھائے لیکن فطری چیز اس کے دل ہمیشہ اللہ کی طرف رہے گا فطری نماز تو نہیں پڑے گا کیوں کہاں سیکھے لیکن اس کا دل مصیبت میں یا خوشی میں ہمیشہ آسمان کی طرف رہے گا اس کو احساس رہے گا کہ کسی نے مجھے پیدا کی ہے اور کسی نے مجھے لائی تو یہ انسان کو احساس فطری ہے اللہ کا رسوم پر مولود عنی الدعل الفطرہ ہر مولود ہر ایک انسان فطرت میں پیدا ہوتا ہے توحید پر پیدا ہوتا ہے تو یہ پہلی زندگی ہے اور وہ زندگی کس طرح ہے یہ اللہ کا اللہ کی نشیت اور اللہ کے علم ہے پھر انسان کو اللہ دوبارہ آدم کے پیٹ میں واپس کیے اور ختم کیا۔ دوسری زندگی ماں کے پیٹ میں اور جس کو کہتے ہیں عالم الارحام ارحام رحم کے زندگی اور وہ انسان پیٹ میں کس طرح آتا ہے او تو معروف ہے انسان شادی کرتا ہے میاں بیوی ملتے ہیں جائز طریقے سے تو اس کے بعد یہ نطفہ جب وہ ڈالا جاتا ہے تو اس کے بعد یہ انسان یہ رہن میں آتا ہے اور یہ تقریباً نو مہینے میں ہوتا ہے نو مہینہ پیٹ میں رہتا ہے چوتھے مہینے پورا کرنے کے بعد تیسرے مہینے ایک سو بیس دن پورے کرنے کے بعد یعنی چار مہینے ہونے کے بعد اللہ صبح پر کو بھیجتا ہے تو انسان کے پیٹ میں روح مونکتا ہے اور پھر انسان کی جان آتی ہے اور یہ تفصیل سورہ حضرت عبداللہ مسعود کے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے مسلم میں تو یہ اللہ کے رسول اللہ یہ ارحام میں یہ دوسری زندگی دی اس میں کسی کو یاد نہیں کوئی یاد ہے کسی کو کہ ہم پیٹ میں کیا کر رہے تھے کسی کو یاد نہیں یہ بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں تیسری زندگی جو اہم زندگی ہے بلکہ سمجھو وہ اہم زندگی اور پہلی زندگی وہ کون سی زندگی ہے دنیا کی زندگی میں انسان آتا ہے اور کس طرح تھا دنیا کی زندگی میں ولادت سے ماں اس کو پیدا کرتی ہے اور اس کے اپنے ماں کے پیٹ سے کسی بھی طریقے سے نکل کے آتا ہے سارے لوگ اپنے ماں کے میں تھے سوائے حضرت آدم اور ہوا سارے لوگ اپنے میک ماں کے پیٹ سے آئے سوائے حضرت آدم اور ہوا یہ دونوں ماں کے پیٹ سے نہیں آئے باقی لوگ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ ماں کے پیٹ سے آئے لیکن وہ تو شادی نہیں کی اللہ کا حکم سے کسی بھی طریقے سے حمل ہوا تو یہ ولادت ہوتی ہے انسان دنیا کی زندگی میں آتا ہے اور انسان ضرور میں اللہ نے کیا ہے واللہ، اللہ اللہ, اللہ خلق کو کمزوری کی حالت میں اللہ نے پیدا کی ہے پھر انسان ابھی تک اس کے اوپر کوئی عمل واجب نہیں ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا تب تک کوئی عمل فرض نہیں ہے بالغ ہو گئے تو ساری عبادات اس پر واجب ہو جاتا ہے موت تک اس کو عبادات کرنی ہے یہ اصل زندگی ہے اور یہی آپ کے مکمل اختیار ہے پہلے دو زندگی میں انسان کے اختیار تقریبا نہیں ہے تیسری زندگی میں آپ کے اختیار اور اسی کے وجہ سے اسی زندگی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی پہلے دو زندگی رکھی ہے اور اسی کے لیے دو زندگی آگے رکھی ہے یعنی اصل زندگی جو ہم لوگ کے لیے وہ دنیا کی زندگی ہے لیکن اصل زندگی جس کے لیے تیاری کی جاتی وہ آخرت کی زندگی ہے تو اس لیے زندگی جو بیچ ہے یہ دنیا کی زندگی ہے۔ انسان یہ دنیا کی زندگی سے کس طرح نکلتا ہے موت سے اور چوتھی زندگی پہ جاتا ہے یہ کون زندگی برزخ کی زندگی قبر کی زندگی اور قبر کی زندگی کے متعلق اگلے درس در سے بات کریں گے قبر کی زندگی میں انسان زندہ ہوتا ہے زندہ بھی ہوتا اور مرتا بھی امپیاں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول حدیث ماتا کہ اللہ کے رسول زندہ ہے حضرت مسا نماز پڑھ رہے ہیں اور فلا قبر بے کوئی یہ آیت پڑھ رہا تھا یہ اللہ سے بات کریں گے یا فرشتوں سے بات کریں گے یہ دوسری یہ چوتھی زندگی ہے. اگر دیکھا جائے تو دوسری یعنی ایک مرزک کی زندگی ہے اور اس میں کوئی عمل نہیں کیا جاتا نہ اس میں مکمل حساب کیا جاتا ہے وہ اوسط ہے اس میں حساب اللہ کچھ کریں گے اور کچھ اعمال کے ثواب ملتا ہے مکمل نہیں ملتا اگر مرتا انسان جو بھی علم سکھا کے گیا جب تک لوگ اس علم سے فائدہ اٹھائیں گے تو ثواب ملے گا لیکن عمل تو نہیں کر رہا لیکن فائدہ کیونکہ لوگ فائدہ اٹھائے تو مل رہا ہے اسی طرح اگر وہ صدقہ جاریہ کر کے گئے مسجد بنا کے چلے گئے جب تک لوگ عبادت کریں گے سواب اور اگر کوئی انسان اس کے لیے دعا کرتا تو وہ بھی سواب تو یہ چوتھی زندگی یا اس کو دوسری زندگی کہو یہ دوسری زندگی کب تک رہتی ہے یہ قیامت تک اور پانچویں اور آخری زندگی کے طرف جانا ہے اور پانچویں زندگی کے جانے کے طریقہ یہ ہے کہ حضرت اسلافی رسور پہ پھونکیں گے پھر سارے لوگ اٹھیں گے اور قیامت پہ جائیں گے اور وہ آخری زندگی تو اسی لیے یہ تفصیلات انشاءاللہ شاء اللہ آئے گا بات آئیں گے تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول موجود یہ زندہ حدیث میں ہے حدیث, حدیث ہے تو پیش کرتے ہیں ہم کہیں گے بھی تمہارے حدیث اکثر صحیح ہے ہم بھی قرار کرتے ہیں لیکن یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے آخرت کی زندگی ہے دلیل لیتے کہ اللہ فرماتے کہ شہید لوگ زندہ ہیں تو شہید دنیا کی زندگی میں نہیں آخرت کے یہ برزک کی زندگی میں زندہ ہے ورنہ اگر شہید زندہ حقیقی دنیا کی زندگی میں ہوتے تو ان کی بیوہ کیوں اس کو بیوہ بیوہ کہتے ہیں ان کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے کہ نہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ شادی کیے دو شادی یا تین شادی اس طرح دو شادی اللہ کے رسول نے کی ہے جو ایسے عورتوں سے جس کے شوہر شہید ہو چکے تھے حضرت ام سلمہ ان کے عبداللہ اسد شوہر تھے وہ شہید ہوئے حضرت اسی طرح اللہ کے رسول حضرت حفصہ بن عمر سے شادی کیے ان کے کی شوہر شہید ہوئے اللہ کا سن نہیں نا دونوں کے شوہر تو زندہ ہے یہ تو بیوہ نہیں ہوئی نہیں دنیا کے احکام میں تو شہید ہو مر چکا ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ برزخ کی زندگی میں وہ زندہ یہ انشاءاللہ تفصیل اگلے درس میں ہوگی انشاءاللہ تفصیل کیا جائے گا اس کے بعد آئیے دیکھتے کہ موت کی تیاری ہمیشہ کرنی چاہیے موت سے کو نہیں بچنے والا کسان نہ سمجھے کہ ہم بچیں گے موت تو آئے تو کیا ہے آپ موت بہت اکثر لوگ تو موت کے نام سن کے ڈر جاتے ہیں ڈرنا چاہیے لیکن ڈرنے کے دو طریقہ ایک بندہ ڈرتا ہے اور اس سے مایوس ہوتا ہے تیاری نہیں کرتا ہے تو یہ بیوقوف انسان ہے اور دوسرے جو خوف ہے اور حقیقی خوف ایک انسان موت سے ڈرتا ہے تو اس کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے یعنی ایک انسان موت کو موت صرف دیکھتا ہے تو ڈر جاتا ہے تو تیاری چھوڑ دیتا اور ہوشیار مومن وہ ہے کہ موت کو تو موت سے تو ڈرتا ہے لیکن موت کے بعد والی زندگی سوچ کے اس کے لیے تیاری کرتا ہے موت تو آئے گی کسی بھی طریقے سے انسان نے بس سکتا ہے اور موت کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے کبھی اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے اللہ کے رسول برمت اکثر وہ دکھ رہا بلمیز اور برما حدیث صحیح ہے کہ تم لوگ لذت و ختم والی چیز کو تم لوگ ہمیشہ یاد کرو اور اس سے مراد موت ہے لوگ آج کل الٹا ہے لوگ موت کو ایسے بھول جاتے ہیں اگر کوئی بیچ میں کسی میت کے نام لاتا تو ایسے گھبرا جاتے لگ رہا کہ کبھی موت نہیں آنا چاہیے تھے کیسے ان کو آ گئی اور کسی سے اگر کہہ جاؤ اگر آپ مر جاؤ گے تو دس آؤ بلا آپ کیسے مجھے ماریں گے کہہ دیا بلکہ آپ کو موت آئے گی کیوں بھاگتے ہو کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو موت آئے گی تو تیاری کرو موت کو بار بار یاد کرو موت کو بار بار یاد کرنا ضروری ہے اور آج کل اگر کسی کو یاد دلایا جاتا ہے تو انسان ناراض ہوتا ہے یار ہم لوگ کی دنیا کے مزہ کیوں ختم کر دیتے ہو ہم تو جینا چاہتے ہیں یہ کرنا چاہتے ہیں، دنیا اچھی لگ رہی آپ کیوں ہم لوگ کا مزاق خراب کر رہے ہو خراب کرنا چاہیے کیونکہ آپ کو دنیا کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کی ہے آپ کو آخرت کے لیے پیدا کی ہے اللہ کے رسول ہمیشہ موت کو یاد کرتے تھے ہمیشہ صحابہ قرآن کو یاد دلاتے تھے تو اسی لیے انسان کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے اور اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے قرآن میں اگر موت کے الفاظ دیکھو تو قرآن میں کئی جگہ ذکر اللہ نے موت کو ذکر کی ہے قرآن کی ایک آیت اور خاص کر آخری آیت جو قرآن میں نازل ہوئی ہے کون سی آیت ہے پورے قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری آیت نازل ہوئی ہے وہ تک منتر جاؤ نفی اللہ کہ تم لوگ اس دن سے جڑو جس دن تم لوگ اللہ کے پاس جاؤ گے ثم نتوت پر کلو نب سما کسبت تو ہر نفس کو اس کا بدلا دیا جائے گا جو اس نے کی ہے سال آخری آیت اللہ کے رسول پر نازل ہوئی ہے تسلی کا آیت نہیں وہ موت کے کیا یاد دلائے گے کہ آپ اس دن کے لیے تیاری کرو تو اس لیے موت سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے آج کل ہم لوگ کتنا بھی اس سے غافل ہوتے ہیں قبرستان تک نہیں جاتے ہیں کسی جنازم بھی نہیں حاضر ہوتے ہیں کسی کی خبر آتی ہے موت تو ہم لوگ سوچتے کہ بھول جاؤ یہ غلط ہے آپ موت کو یاد کرو تو اس کے لیے آپ تیاری کرو گے لیکن جب بھول جاؤ گے تو آپ اس سے غافل رہو گے اور تیاری نہیں کرو گے اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ موت کی تمنا کبھی نہیں کرنا چاہیے موت تو حق ہے لیکن تمنا نہیں کرنا چاہیے موت تو حق ہے تمنا نہیں کرنا چاہیے اور اگر کوئی انسان تمنا کرتا ہے تو پھر کس طرح کرنا چاہیے صرف ایک موت کی تمنا ہمیشہ رکھنا چاہیے دل میں وہ سے موت ہے وہ شہادت ہے شہید ہونا یہ پسند ہونا چاہیے آئیے دیکھتے کہ موت موت کی تمنا کیوں نہیں کرنا چاہیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تمنا حد کو مل لرن ضرب کہ تم میں سے کوئی یعنی کوئی مصیبت نازل ہونے سے کوئی انسان موت کی تمنا نہ کرے محسنن ان محسن فلاں اللہ کہ ہو سکتا ہے یعنی یا تو وہ محسن ہے یعنی نیکی کرنے والا یہ بندہ ہے تو پھر نیکیوں میں اور مزید عبادت کرے گا اور اگر یہ برا انسان ہے جو موت کی تمنا کرتا ہے فلاں اللہ ی تو ہو سکتا ہے وہ توبہ کرے اور استفار کرے تو زندگی جو آتی ہے وہ موت کی تمنا مت کرو اگر آپ اچھا کام کر رہے ہو تو یہ آپ کے لیے اضافہ ہے نیکیا بڑھے گی اور اگر انسان برا ہے تو کو شاید وہ توبہ کرے استغفار کرے لیکن اسی حالت میں موت اگر آتی ہے تو ہو سکتا ہے اس کا حشر اچھا نہ ہوگا اور یہ حدیث بخاری میں ہے دوسری لیکن اگر کوئی زیادہ تنگ ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ موت میرے لیے بہتر ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کی دعا ہے کہ اللہ کے رسول شاہ فرماتے ہیں اگر تمہیں اگر مجھے موت دینا ہے تو بغیر فتنے کے ساتھ مجھے موت دو اور یہ حدیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو موت کی تمنا ہے ہر حال میں تو یہ دعا پڑھے اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی آدمی تکلیف یا مصیبت کی وجہ سے موت کے آرزو نہ کرے اگر اس کے بغیر چارہ نہ ہو یعنی کوئی ضرورت ہے کہ وہ تمنا کرے تو یہ کہ اللہ احیری امکانت الحیات خیر علی ا اللہ اگر میرے لیے زندگی بہتر ہے تو مجھے زندہ رہے و عوامت نہیں وہ تو نہیں امکانۃ خیر علی اور مجھے موت دے اگر موت میرے لیے بہتر ہے یار یعنی انسان ہر حال میں اللہ کے تقدیر پر راضی رہتا ہے اور اللہ سا کے مشیت اور اللہ کے علم کے حوالہ کرتا ہے ان علم علم کی طرف حوالہ کرتا ہے کہ اللہ اگر موت میرے لیے بہتر ہے تو مجھے موت دے دے اور اگر زندگی میرے لیے بہتر ہے تو وہ مجھے موت دے یہ دعا ہے لیکن شہادت کی دعا شہید ہونے کی دعا ہمیشہ رہنا چاہیے دل میں صحابہ ایک موت کی شہادت کی تمنا کرتے تھے اور معروف اللہ کے رسول بھی تمنا کیے اللہ کے کی رسول فرماتے نفسی نب سیبیت کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لوک تو ان تلوفی سبیل اللہ کہ میرے خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کے راہ میں قتل مجھے کیا جاؤ صرف ایک موت نہیں ایک شہید ایک بار نہیں اختل احیا سما اختل یعنی اللہ کے رسول آسن فرماتے ہیں اللہ کی آزاد کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تمنا کرتا ہوں کہ میں شہید ہو جاؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر میں شہید ہو جاؤ پھر زندہ کیا جاؤ پھر اس کے بعد موت شہید ہو جا چار بار شہادت کی تمنا اللہ کے رسول نے کی اور شہید حدیث بات اگر شہید جب اللہ کی رحمت دیکھتا ہے اور اس کی نامات دیکھتا ہے تو تمنا کرے گا کہ کاج بار بار اس کی زندگی ملے اور بار بار وہ شہید ہو جائے یہ شہادت کے فضل ہے اسی لیے انسان شہادت کے یعنی شہادت شہید ہونے کے انسان دعا کرے اور شہادت کے کچھ احکام مسائل ہر ایک کو شہید نہیں کہہ سکتے ہیں ایک انسان پتہ نہیں بدماش ہو پتہ نہیں کیا غلط کام کرتا ہے کہتے فورم و شہید نہیں شہید کے کچھ احکام کچھ طریقہ ہے یہ اس کے انشاءاللہ اللہ اور عموماً شہید وہ یہاں مراد ہے جو پی سبی اللہ حضرت عمر و اور ربی اللہ عنہ مدینہ میں رہ کے شہادت کی دعا کرتے تھے تو لوگ تعجب کرتے تھے کہ یہ آپ مدینے میں بھی ہو اور شہادت کی دعا کیونکہ مدینے میں وفات پانے سے کسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے شفارش کرتے قیامت کے لیے نشاعت کے مسائل پہ تو تمنا کرتے شہادت ملے اور مدینے میں صحابہ اکرام تعجب کرتے تھے کہ ہم لوگ مسلمان ماشاء اللہ چاروں طرف مسلمان پہنچ چکے مصر عراق ایران شام یہ سب مسلمان کے ملک ہو گئے کسی دشمن کی ہمت نہیں کہ مدینہ تک پہنچے یہ لوگ یہی سمجھتے تھے تو لیکن ان کی شہادت کہاں ہوئی اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب پہ ان کی وہیں شہادت ہوئی اور ان کے دعا ہوئی کی دعا قبول ہوئی تیسری سان شہادت کی دعا یعنی تمنا کریں۔ کہ جب بھی موت آئے تو شہادت کیونکہ شہید کے بہت سارے فضائل ہیں ایک فضیلت یہ ہے کہ اس کے پہلے قطرے کے ساتھ اس کے گناہ معاف کیا جاتا ہے دوسری فضیلت یہ کہ اس کو بہتر پورنع میں سے دیا جاتا ہے تیسری فضیلت یہ اس اسے گھر میں کئی لوگوں کو اللہ اسفاظ کو شہید بنا یعنی اس کو کیا شفیع بناتا بناتے ہیں اور اسی طرح ایک فضیلت یہ ہے کہ اس کو تاج پہنایا جاتا ہے اللہ کا رسول پر اس کے موتی سورج کے روشنی سے بھی تیز ہے اور وہ فقتان یعنی عذاب قبر کے پکنے سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول تقریباً یہ پانچ یا چھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے تو اسی لیے انسان شہادت کی تمنا کرے اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے کہ شہادت کی تو تمنا کرنا چاہیے لیکن قتل کرنا یہ حرام ہے موت تو کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں اسی لیے اگر کوئی انسان کسی کو قتل کرتا ہے تو کیا اس کے مطلب کہ اللہ کے اختیار کے بغیر وہ قتل کیے ہیں نہیں یہ تو کبھی نہیں سوچنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ وہ جب قتل کیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تقدیر میں یہ چیز لکھا تھا اور اللہ کی اجازت کے بعد ہی انسان قتل کرتا ہے کیونکہ انسان قدم اٹھایا اور یہ غلط کام کی اس لیے اس کو اس کے عذاب اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور دیں گے اور اگر انسان چاہے دوسروں کو قتل کرتا ہے یہ اپنے آپ کو اپنا کو خودکشی کرتا ہے حدیث ماتا منظر ہو بخاری کی روایت ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو ذبح کرتا ہے تو وہ اسی تو قیامت میں اس کے عذاب ہمیشہ یہی ہوگا کہ ہمیشہ وہ اپنے آپ کو ذبح کرے گا جس چیز کی خودکشی جس چیز لے کر خودکشی انسان کرتا ہے اسی قسم کا عذاب اس کو ملتا ہے اور اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کا بڑا جرم ہے اسلام میں شرک کے بعد کفر کے بعد یہ کیا ہے یہ قتل کے درجہ ہے قتل کرنا یہ سب سے عظیم گناہ ہے اور جب تک انسان قتل نہیں کرتا ہے اور شرک نہیں کرتا ہے تب تک اللہ سہاگ اس کے لیے اس کے دین میں نے بہت آسانی کر دیتے ہیں اللہ بہت ساری چیزیں معاف کریں گے لیکن اگر انسان قتل ایک بار کر لیتا ہے تو سمجھو اللہ سہاگ اس کے اوپر بہت ہی سختی اور تنگی کرنے لگتے ہیں تو اسی لیے انسان قتل کمی نہ کرے مقتول بنو لیکن قتل نہ کرو اللہ کہ اگر انسان دین کے خاطر یا اپنی جان بچا رہا ہو یا عزت بچا رہا تو جشمن وہ قتل کر سکتا ہے لیکن اس کے بغیر بغیر کوئی حاجت کسی کو قتل کرنا حرام ہے اور قرآن ہے اور انہو من قتل نفسن نفسن اللہ نے یہ لکھ دی ہے بنی اسرائیل پہ کہ اگر کوئی انسان کسی کو قتل کرتا یعنی بغیر بدلے, بدلے کے علاوہ سارے لوگ کو قتل کی ہے اور انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار قتل کرنے سے روکتے تھے اور اس کو سب کبائم میں ذکر کی ہے اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ موت تو آئے گی لیکن موت کی حالت کس طرح کی موت کے ارب سکرات ہوتے ہیں اور کرب ہوتے ہیں سختیاں ہوتی ہیں موت آسانی سے نہیں ہوتی ہے بہت سے لوگ سمجھتے کہ یار خودکشی کر لو یار چھٹی مل جائے دنیا سے چھٹی نہیں ملے گی بلکہ سمجھو آزار کے دروازہ آپ کھول رہے ہیں اپنے اوپر کیونکہ اللہ کا رسول و فرماتے ہیں سب سے بڑی مصیبت انسان پر موت ہے اور اس کے بعد ہر مرحلہ اس سے موت سے بھی بڑھ کر سختی ہے یعنی سخت ہے انسان اگر خیر کرتا ہے تو پھر اس کی موت اچھی ہوتی ہے اور اگر اس کو نجات نہیں ملتی تو اس کی موت بہت ہی بری ہوگی حدیث میں آتا ہے کہ کسی کو موت ہوئی تو حضرت عائشہ کہنے لگی کہ وہ تو اس کو راحت مل گئی دنیا سے تو اللہ کے رسول کا کیسے کہ پتا چلا کہ اس کو راحت ملی جب تک وہ عذاب سے نہیں بتایا جائے گا تب تک اس کو راحت نہیں ملے گی تو راحت اصل کہ انسان جب جنت مستحق بنتا ہے تو منزوخ ناری بہت خلل جنگ اطفاظ جو بندہ جہنم سے اس کو بچایا جاتا ہے اور جنت میں اس کا یعنی اس کو داخل کیا جاتا تو وہی وہی سمجھو وہی جیت پا وہی یعنی اس کو کامیابی ملی اور اسی کو کامرانی ملتی ہے تو اس لیے انسان تیاری کرے موت کے لیے اور تیاری ہے موت کبھی بھی آ سکتی ہے کسی کو نہیں پتا ہے کب آتی ہے وہ تدری نب ماذا ماں بہت کہ کسی نفس کو پتا نہیں کہ کل مجھے کیا کرنا ہے اور کسی کو پتہ نہیں کہ میں مجھے میری موت کہاں آئے گی اب دیکھو پچھلے ہفتہ کچھ لوگ عمرے میں ابھی حج نہیں شروع ہوئے اس میں ان لوگ کو ہو گئی وہ لوگ کبھی تصور ہی نہیں کرتے تھے کہ ہم لوگ کی موت اس طرح آئے گی ہو سکتا ڈرتے تھے کہ موت آئے گی تو گرمی کی وجہ سے موت آئے گی تو سیلاب کی وجہ سے یا موت آئے گی تو بھیڑ کے وجہ سے یا کسی بیماری لیکن اس طرح اچانک یہ بھی ہے صحیح اللہ اس نے موت دی ہے لیکن اچھی موت تھی اس لیے ان لوگ پر زیادہ افسوس نہیں کرنا چاہے امید رکھے کہ انشاءاللہ اللہ ان لوگ کو اپنے رحمت سے نوازیں گے تو اس لیے صاحب موت کب اچھی آتی ہے آپ کو نہیں پتا ہے آپ تیاری کرو اگر آپ کے ہمیشہ معمول یہی ہے کہ آپ ہر مصیبت میں استغفار کرتے ہو توبہ کرتے ہو جب بھی جھٹکا آتا فوراً استخلا اللہ اللہ پڑھ لیتے ہو تو جب بھی موت کے وقت آئے گی تو اس میں بھی پڑھو گے لیکن اکثر لوگ جب جیسا کہ جھٹکا آتا تو گالی مجھ سے پہلے گالی یا کچھ اور ایسے برے الفاظ جو نہیں کی نزدیک میں ذکر کروں لوگ ذکر کرتے ہیں اف کرتے ہیں پریشان ہوتے ہیں اللہ پر اعتراض کرتے ہیں اگر کسی کا یہ حالت ہے تو اس کی موت اچھی نہیں آئی گی اگر کوئی بندہ ہمیشہ عبادت میں لگا رہتا ہے نماز پڑھتا ہے درس میں جاتا ہے نماز روزہ رکھتا ہے غلط کام نہیں کرتا تو اس کی موت اچھی آئے گی یقیناً اور جس کی حالت بری ہوتی ہے اس کو امکان زیادہ کہ اس کی موت یعنی اچھے حالت میں نہ آئے اور عموماً اکثر لوگ یہی دیکھا جاتا ہے اور عموماً انسان ہمیشہ اچھی موت کی دعا کرے کہ اللہ ہمیں عبادت کے حالت میں اچھی موت ہمیں دے اور انسان آخرت کے لیے خوب دعا کرے جیسا کہ اللہ کے رسول دعا کرتے تھے کہتے تھے اللہ دنیا دین ہوا امر اے اللہ میرے دین کی اسلام فرما جو میرے انجام کا محافظ ہے حوصل علی دنیا الطیفی ہم آشی اور میری دنیا کی اصلاح پرما جس میں میری روزی ہے حوصلہ علی آخرتی اور میری آخرت کی اسلح پرما جہاں مجھے مرنے کے بعد پلٹ کر جانا ہے تو آخرت کے بیچ دعا کرو اصلاح کرو اور موت کے فتنے سے یعنی تم دعا کرو اللہ کے رسول نماز بھی کیا دعا کرتے تھے اللہ نے اعود بھی کہا بے فتنت المحیہ المات یعنی موت اور زندگی کے فتنے سے ہمیں محفوظ کر تو یہی ہے کہ آپ اگر دعا کرو گے تو ان اللہ, اللہ آپ کو موت اچھی دے گی اور انسان کو ہمیشہ اور کیوں کہ کی کیوں اچھی موت ہونی چاہیے کیونکہ اسی حالت پہ آپ کا حشر ہوگا جس حالت پہ آپ کو موت آتی ہے اسی حالت میں آپ اٹھو گے اور جس حالت پہ انسان اس کو یعنی موت آتی ہے تو اللہ سبحانہ اعلان کہ ہم اس طرح جائے گا شاہی چاہے اچھی موت ہو یا خراب موت اس کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ موت بتائیں گے کہ موت کی سکراب اور آلام موت میں ضرور تکلیف ہے اور کچھ اچھی موت کے کچھ نشانات وقت نہیں مرنا ذکر کرتا شہید کی موت اچھی ہے جمعے کے دن مرنا اچھی ہے یعنی یہ موت اچھی ہے اسی طرح اگر انسان اپنی جان اور مال اور عزت بچانے کے لیے مرتا تو وہ بھی موت اچھی ہے اگر انسان کے جیسے مرنے کے وقت اس کے زیادہ پسندہ نکل آتا ہے تو وہ بھی ایک اچھی نشانی ہے جس سے ہم لوگ یعنی یعنی ایک ہم لوگ کے لیے کیا ہے ایک یہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ کے دل میں تسلی ہو کہا انشاءاللہ موت اچھی ہو یا عبادت کے حالت موت آتی ہے تو یہ اچھی موت ہو اس کو مانا جاتا ہے تو موت کے وہ کرد ولم ضرور ہوگا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتی تھی تو ہم لوگ کیوں نہیں پڑے گی اللہ کے اللہ فرماتی وہ جا اچرا تلوت بالحق اور جا الموت بالحق یعنی موت کے سختی حق کے لے کر آئے یعنی انسانی یہ سختی جب آتی تو حق لے کر آئے یعنی موت پوری لے کر آئے گی اور اللہ کے رسول اللہ فرماتے تھے حدیث میں ہے کہ اللہ کا رسول حسن جب بخار بہت ہی تیز چلا آخری چار دن اتنے زیادہ بخار تھا کہ اللہ کا رسول حسن بار بار اپنے چہرہ مبارک پانی سے دھوتے تھے اور کہتے تھے سبحان اللہ ان للموت سکرات کے سبحان اللہ یعنی پاکاد جو اللہ سہا تھا کہ پاک یعنی ہر عیب سے ہر موت کے لیے ایک سکرات اور ایک قرب اور ایک سختی ہوتی ہے اور کسی نے پوچھا اللہ کا رسول آپ کو بھی آتی ہے تو اللہ کے رسول نے کہا مجھے جیسے عام آدمی کو جو آتی ہے مجھے ڈبل آتی ہے تو اسی لیے اللہ کے رسول بھی تھے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول اب یہ دلیل کیا ہے کہ اللہ رسول کے رسول کی موت ہوئی ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ان حاکنتی و ذاکین کہنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپ اس حالت میں ہوئی کہ آپ کا سر مبارک میرے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان سینہ یہ ہے اور ٹھوڑی یہ ہے یعنی اللہ کے رسول کے سر مبارک حضرت عائشہ ہے یعنی سینے کے اوپر حصے میں تو مبارک حضرت عائشہ کی یہ دلیل سے بڑی فضیلت ہے تو اللہ کے رسول کی وفات سر مبارک ہی تھا اور یہ تقریباً تفصیل پہلے گزر چکا ہے اور کہتی کہ کیا ہے وہ دیکھیں کہ اللہ کا رسول کس طرح موت کے حالت میں تڑپ رہے تھے پریشان تھے تو کہنے لگی کہ مجھے آب ساسن کی موت کی تکلیف دیکھنے کے بعد اب میں کسی کے لیے موت کی سختی کو برا نہیں سمجھتی یعنی اگر میں نے اللہ کے رسول کو سختی دیکھی اب کوئی بھی موت میں کتنا تڑپتا ہے مجھے اتنا اثر نہیں ہوتا کیونکہ میں نے دیکھا جو سب سے افضل اس امت کی اس کی حالت یہ گزری تو باقی لوگ کو تو اور ہونا چاہیے تو اس لیے سوچتی کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہو تو دوسروں کے ساتھ کیوں نہیں ہوگا تو یہ موت کے وقت سختی ہوتی ہے اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ موت کے وقت زیادہ پریشان ہوتے ہیں آنکھیں کھل جاتی ہیں آنکھیں پھٹ جاتی ہیں اور انسان یعنی جیسا کہ گردن بھی یا اثر اٹھ جاتا ہے تو اس لیے موت ہے اور اللہ صبح ہر ایک اوپر یہ چیز رکھی ہے اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ موت یعنی موت کس طرح آتی ہے موت آتی ہے معروف ہے ایک ہی طریقہ کہ روح اگر بدن سے نکل جائے تو یہ موت ہوگی انسان انسان کے اندر دو حصہ ہیں ایک بدن ہے اور ایک روح روح اگر ہے اگر بدن ہے اور اس میں جان نہیں ہے تو کیا فائدہ ایسے بدن سے اور اگر صرف روح ہے اور بدن نہیں ہے تو پھر بھی کیا فائدہ ہے اسے دونوں ہونا ضروری ہے کیونکہ یہی روح جان کے یہ بدن اسی کے جگہ ہے لیکن یہ جاننا چاہیے کہ عقیدہ میں رد کرنا چاہتے ہیں بہت سے لوگ تناسخ الارواح کا عقیدہ رکھتے ہیں تناسخ الارواح یہ ہندو لوگ کے عقیدہ ہے اور بہت سے کافل لوگ اور افسوس کے بعد بہت سے مسلمان بھی سمجھنے لگے تناسخ الارواح کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ روحیں نئی نہیں, نہیں ہوتی انسان جب مرتا ہے تو وہی جان دوسرے بدن پہ جا کے چلی جاتی ہے وہی جان کسی اور بدن پہ جاتی ہے اور یہ عقیدہ کفر ہے کیونکہ یہ جیسا کہ جو مسائل ذکر کریں گے اس کے خلاف ہے اگر روح دوسرے بدن پہ آئے تو اللہ کس کو حساب دیں گے مان لے کہ کسی اور کے بدن پہ چلے گا اور انسان نیک سالے بن گئے تو اللہ آزاد کس کو دیں گے تو اس لیے یہ غلط ہے اور حدیث کے خلاف ہے جیسا کہ ابھی حدیث پیش کریں گے کہ کس طرح روحیں ہوتی ہیں تو موت روح کون نکالتا ہے اور موت کون دیتا ہے حقیقت میں کون دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالی اس لیے قرآن میں آپ دیکھو گے موت اللہ تین طرف نسبت کی ہے بہت سے لوگ جو نہیں سمجھ پاتے ہیں تو متردد ہوتے ہیں موت تین طرف اللہ نے یعنی اس کے حوالہ نسبت کی ہے ایک جگہ اللہ اپنے طرف نسبت کی ہے اللہ مات اللہ یہ توفا اللہ حالت کا کم سن میں اللہ صبح تم لوگ کو پیدا کرتا ہے اور تم لوگوں کو اللہ ہی موت دیتے ہیں تو موت کون دیتا ہے اللہ سبحانہ تال اور یہ تو مسلم اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ موت اللہ کے اختیار کے بغیر نہیں آ سکتی اور دوسری یہ ہے اللہ نسبت کی ہے فرشتے کی طرف کل یہ ملک الموت کہ آپ کہہ دیجئے کہ تمہاری موت ملک الموت ہی کرتا ہے یعنی تم لوگ کے موت کون کرتا ہے ملک الموت یعنی فرشتہ موت کا فرشتہ ہے فوت موت کے فرشتے کے نام کیا ہے لوگ اسرائیل کہتے ہیں لیکن یہ کہیں ثابت نہیں ہے فرشتوں کے مسائل کا ذکر کیا گیا فرشتے کے جو عزرائیل نام رکھتی ہم لوگ کے شریعت میں کہیں ثابت نہیں ہے اس لیے اس کے نام اسرائیل رکھنا بالکل غلط ہے اس کو قرآن نے کیا استعمال کیا ملک الموت اس کی صفت ملک الموت ہے تو ملک الموت موت کے جو فرشتہ ہوتا ہے وہی موت دیتا ہے تو یہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ دیتے کہ ملک الموت اللہ دینے والا ہے لیکن ملک الموت اللہ کے حکم سے وہی رو نکالتا ہے یعنی اللہ ہی کے حکم سے اور اللہ کی مشیت اور ارادے سے یہ جان نکلتی ہے ورنہ فرشتہ اگر کتنا بھی کوشش کرے نہیں کر پائے گا تو اس لیے یہ فرشتہ نکالتا ہے اللہ کے حکم سے تو دونوں طرف نسبت کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم لوگ ہوتے ہیں ایک انسان خود گھر بناتا ہے مالدار آدمی گھر بناتا ہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں گھر بنایا ہوں مالک کوئی کہے گا تم گھر تو کبھی دیکھے نہیں تو آخری میں تم آ گئے کیسے تم بنا کہتے نہیں میں نے حکم دیے اور اسی طرح انجینئر بھی کہہ سکتا میں نے گھر بنایا مطلب یعنی اس کے حکم سے اس کے پیسہ سے میں نے بنایا اور لیبر لوگ بھی کام کرنے والے وہ بھی کہہ سکتے ہم نے بنایا تو سب کے مانا ہے تو اس لیے تیسرا جو اللہ نے یہ ذکر کی ہے اللہ برماتے کہ موت دینے والے کون ہے اللہ مرمات تو نہ ہمارے رسول یعنی ہمارے رسول یعنی ہمارے فرشتے اللہ ایک نہیں بتا کہ فرشتوں یعنی زیادہ فرشتے وہی موت دیتے ہیں اور قرآن میں ان الدین توقف ملائے جن لوگوں کو فرشتے موت دیتے ہیں تو یہاں آتا ہے اللہ ایک آیت میں بتاتے کہ ایک فرشتہ موت دیتا ہے اور دوسرے آیت میں اللہ برمات کے فرشتے کے ایک فرشتے موت دیتے اس کے معنی کیا ہوا یہ اس میں ٹکراؤ نہیں ہے جیسا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ یہاں بتاتے ایک ہی دینے والا ہے اور یہاں بتاتے کئی پرشتے ہیں اس کا ماننا کیا ہے کہ اصل روح نکالنے والا کون ہے ایک ہی ہے اور باقی جو مراحل ہے کہ یہ جو یہ جان کو بعد میں اچھی طریقے سے اس کے ساتھ برتاؤ کرنا آسمان میں لے جانا اللہ کے قریب لے جانا یہ کون کس کا کام ہے یہ ملک الموت کے کام نہیں ہے یہ باقی فرشتوں کے کام ہیں تو یہ مجموعی طور پر یہ فرشتوں کے ذکر آیا لیکن اصل نکالنے والا ایک ہے اور باقی اس کے معاون ہے جیسا کہ ہم نے ابھی مثال دی ہے کہ لیبر کہے گا کہ ہم لوگ نے بنائی ہے لیکن اصل بنانے والا انجینئر ہے اصل بنانے والا مالک ہے یہ لوگ تو اس کے حکم سے باقی کام کیے لیکن جو اصل فیصلہ کرنا زمین خریدنا کس طرح بنانا یہ بڑوں لوگ کے کام ہے تو یہ بھی اللہ شمال اس طرح تو اسی لیے موت ہر ایک کو آئے گی اللہ کے حکم سے ایک فرشتے جان نکالتا ہے اور باقی فرشتے باقی کام کرتے ہیں کس طرح یہ آئے دیکھتے اس کی تفصیل کیا ہے موت مومن کی موت کس طرح آتی ہے اور کافر کی موت کس طرح آتی ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل کے ساتھ ذکر کی آئیے دیکھتے کہ اچھی موت کیا ہے اور بری موت کیا ہے ہر ایک انسان تو تمنا کرتا ہے کہ مجھے اچھی موت آ جائے تو اگر تمنا کرتے تو تیاری کرو اور ہر ایک انسان ابھی حدیث جب پڑھیں گے انسان جب سوچے گا تو ڈر جائے گا ضرور دل میں اگر کوئی کسی کے دل کتنا بھی مضبوط ہے تو ایک پرسن ضرور خوف آئے گا لیکن ہمیشہ زیادہ خوف ہونا چاہیے ایسے حدیثوں اس حدیث سن کر آئیے دیکھتے ہیں موت فرشتوں کے اچھی لوگوں کے موت کیا ہے سب سے پہلے موت یہ ہے کہ جب انسان مومن مرنے لگتا ہے تو میں پہلے طریقہ ذکر کرتا ہوں پھر حدیث پڑھتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے یہ ہے کہ جب پہلے انسان جب اچھا انسان مرنے لگتا ہے یا موت کے وقت آ جاتا ہے چاہے وہ دب کے مرے گا چاہے وہ شہید ہو کے مرے گا چاہے اپنے گاڑی مرے گا چاہے اپنے بستر میں مرنا ہے چاہے کسی کو کسی کے تلوار سے اس کو مرنا ہے یہ حدیث پر ایمان لانا چاہیے کوئی نہ فلسفہ کرے کہ فرشتے بیٹھیں گے تو کہاں بیٹھیں گے تو دوڑ رہا ہے جیسے کہ حدیث میں آئے گا یہ آپ کے خیالات میں کے فرشتے کا حق میں یہ چیز ہے اللہ کے حکم سے کچھ بھی کر سکتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی یہ ہے کہ فرشتے قریب آتے ہیں فرشتے ایک نہیں کئی فرشتے جتنا فرشتے ہوتے ہیں یہ ملائق الرحمہ رحمت کے فرشتے رحمت کے فرشتے میت کے قریب آئیں گے اور ان لوگوں کے ساتھ ان لوگ کے آگے کون رہے گا ملک الموت رہے گا یعنی ملک الموت آگے اور ان لوگ پیچھے انتظار کر رہے ہیں اور یہ جنتی جو ہوں گے یہ تو موت اس کو نہیں پتا کہ موت آ رہی کہ نہیں آ رہی اس کو نہیں پتا لیکن فرشتے انتظار میں ہے اور کیا لائیں گے ساتھ میں کفن لائیں گے جنت سے کفن اس کپڑے کو کہتے ہیں جو میت کو لپیٹا جاتا ہے کہاں سے لائیں گے جنت سے جنت سے لائیں گے اور یہ کس طرح رہے گا خوشبودار اس میں خوشبو ہوگی بہت ہی اچھے ہنو محمد جو میت کے لیے جو خوشبو لگایا جاتا ہے اس کے کپڑے میں یا اس کے ساتھ زعفران لگتے ہیں اس کو حروف کہتے ہیں تو یہ فرشتے بھی لے کر آئیں گے سب کچھ اور انتظار کریں گے پھر ایک جو ملک الموت ہے اسرائیل تو نہیں ہے لیکن اس کا نام ملک الموت وہ انسان کے قریب آتا ہے اور کیا تھا کیا کہتا مومن سے یا آئی تو پیبا آئیے تفصیل کریں گے اخروجی علام من اللہ ودوان پھر اس کی جان نکلے گی اور کس طرح اتنا آسانی کے ساتھ نکلے گی جیسا کہ ابھی ذکر کریں گے پھر یہ فرشتہ ملک الموت رو نکالنے کے بعد اتنا آسانی کے ساتھ اور کس طرح اللہ کے نے مثال دی ہے؟ تسیل تحصیل من منسقہ یعنی جیسا کہ آپ کسی برتن سے جب پانی گراتے ہو تو کس طرح پانی جلدی ٹپک جاتا ہے آسانی کے ساتھ تو یہ بھی موت منوں کی جان اس طرح آسانی کے ساتھ نکلے گی ملک انموت یہ جان نکال کے جیسا کہ نکالیں گے تو فرشتے جو رحمت جو پیچھے ہیں اس کو کیا ہے اللہ کے رسول یعنی پلک جھپٹ کے وہ فورن اٹھا لیں گے اس سے کھینچ لیں گے یعنی اس کے پاس ایک سیکنڈ بھی نہیں چھوڑیں گے اس کو لے لیں گے اور اسی کفن میں اس کو کفن دیں گے اور اس کو اتنا اچھی خوشبو آئے گی کہ جس کے حد نہیں ہے یعنی جتنا اچھی خوشبو ہو سکتی وہ اتنا ہی اس سے زیادہ بھی ہے یہ اس کے روح یہ روح اچھے بدن سے نکلے گا اور اس کے بعد اللہ کا رسول فرماتے ہیں کہ اس کو کہاں آسمان لے جائیں گے آسمان لے جائیں گے ساتوں آسمان میں لے جائیں گے تفصیل کے ساتھ جیسے کبھی حدیث پڑیں گے پھر اس کے بعد وہ دوبارہ جان اور بدن پہ واپس کریں گے ابھی تدفین نہیں ہوا ابھی تدفین باقی تفصیل دنیا میں باقی ہے، یہ سب کچھ یعنی بہت ہی جلدی ہو جاتا ہے اور اللہ بھی خوشخبری دیتے ہیں اس کے بعد اور فرشتے بھی سلام دعا کرتے ہیں اور تمام فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں یہ طریقہ ہے اچھا طریقہ کے ہر ایک چھوٹے تمنا کرے گا اور ایسے انسان کو پتہ چل جاتا موت کے ساتھ کہ میری موت اچھی ہوگی کیا دلیل ہے میں حدیث پڑھتا ہوں حضرت برام الزب بہت ہی مؤثر حدیث ہے اللہ کے رسول حضرت براب الازب کہتے ہیں کہ ہم ایک انصاری کے جنازے کے لیے رسول اکرم کے ساتھ نکلے ایک انصاری انصاری اس کو کہتے ہیں جو مدینے والے جو اللہ کے رسول کے مدد کیے مدینے میں رہنے والے لوگ کو انصار کہتے ہیں تو ایک انصاری کے موفات ہوئی تو ہم کو اللہ کے رسول کے جنازے کے لیے رسول اکرم کے ساتھ نکلے جب ہم قریب جب ہم قبر پر پہنچے تو قبر ابھی نامکمل تھی ابھی قبر کو کھودنا تھا مکمل نہیں تھی تو جب تک اللہ کے رسول بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے پاس آ کے بیٹھ گئے اور کس طرح بیٹھے ہیں آج کل کی طرح نہیں پچھلے سال ہم انڈیا گئے تھے ایک قبرستان پہ ابھی میت کے تدفین کرنا ہے اتنا کہانی سب ایک دوسرے سنا رہے ہیں مذاق بھی ہو رہا ہے سب کھیل رہے ہیں لگنے رہا کہ کسی کو کسی کے یہ کسی کی موت ہوئی لگ رہا کہ برات میں جانا ہے قسم سے اتنے لوگ مذاق اور رہے ہیں اتنے جو ہس ہس کے آ کے کے لیے آئے یہ غلط ہے ایک خوف تاریخ ہونا چاہیے اس لیے موت ہم لوگ ہمیں ہم یاد نہیں کرتے تو اس لیے اس سے بھی قافل ہیں لیکن جو ہمیشہ موت کو یاد کرتا ہے جب یہ سامنے آتا ہے تو اور ڈر جاتا ہے تو صحابے کرام کیے فائلتا کیا فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے آس پاس آ کے بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پر, پر پرندے بیٹھے ہیں کے سر پر اگر کوئی چڑیا بیٹھا دے اگر آپ سر ہلا دو گے تو چڑیا فوراً اڑ جائے تو اس لیے بتانے کے لیے انسان کیا کرتا ہے سر اور خاموش بالکل رہتا ہے تاکہ آواز بھی نہ نکلے حتیٰ کہ سانس کے آواز نہ نکلے تاکہ نہ بھاگے ایک مثال دیا جاتا تو اتنا چپچاپ اور خاموش سے وہ لوگ بیٹھے تھے آپ شاسلم کے ہاتھ وارک میں ایک چھڑی تھی ایک دندہ تھا جس سے آپ زمین خرید رہے تھے جسے زمین کو جیسے ہم لوگ بھی کبھی رہتا تو زمین کو کریدنے لگتے ہیں یا مارنے لگتے کچھ بھی تو اللہ کے رسول بھی کرنے لگے پھر اللہ کے رسول یہ کہنے لگے اچانک اپنا سر مبارک اٹھایا اور کہنے لگے لوگوں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو تین بار اللہ کے رسول یہ کہا یعنی تم لوگ عذاب قبر سے ہمیشہ پناہ مانگو اللہ کا رسول حالانکہ محفوظ ہے پھر بھی حکم دیتے ہیں اور خود کرتے تھے جیسا کہ ان اللہ اگلے درس میں آئے گا پھر اللہ کے رسول نے کیا فرمائی کیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم لوگ عزاب قبر سے یعنی پناہ مانگو دو بار یہ کہیں اللہ کے رسول یا تین بار پھر اللہ کے رسول یہ فرمائے ان المین من المین کہ اقبال آخرہ کہ جب مومن آدمی دنیا سے رخصت کرنے والے ہوتا ہے آخرت کی طرف جانا ہونے یعنی آخرت کی طرف جانا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے اس کے پاس اللہ کے رسول فرماتے ہیں یعنی موت کے وقت یہی حدیث اس کے پاس اس قدر سفید چہرے والے فرشتے آتے ہیں تو کون آتا ہے فرشتے اور لوگوں کا چہرہ کیا ہے سفید ہے کتنا سفید ہے بیماری کا سفید نہیں بلکہ اچھی یعنی اچھی صفت اللہ کا رسول فرماتے ہیں گویا کے سورج کی طرح چمک رہے ہیں تو ایک فرشتے بھی کے منظر بھی خوبصورت ہے کہ انسان موت کے وقت دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے اور آگے کیا ہے ان کے پاس جنت کے کپنوں میں سے ایک کپن اور جنت کی خوشبو میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے وہ حد وہ فرشتے حد نگاہ کے فاصلے پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں یعنی کتنا جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچتی بہت دور بیٹھتے ہیں سب لوگ لیکن فرشتوں کے اعتبار سے قریب ہیں کیونکہ ان لوگ کے قدر اور قد اور ہر قوت کے اعتبار سے قریب ہیں تو ان لوگ دور بیٹھیں گے پھر کے رسول فرماتے ہیں پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں ان لوگ کے بعد ملک الموت آتے کیوں اصل کام انہیں ہیں اور مومن آدمی کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں فرشتے یہ ملک الموت بیٹھتا ہے اور کیا کہتا ہے وہ جو بتایا گیا ہے یا اے طیبہ اے پاک روح اے خروجی یعنی اس نکل اس جم سے اللہ کی مکمت اور رضا کی طرف چلو یعنی اس کو خوشخبری دے دے گا کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی رضا مندی کی طرف تم, تم کو جانا ہے تو یہ خوشخبری ہے چنان سے روح جسم سے اس طرح آسانی سے نکل آتی ہے جیسے پانی مشک سے بہ نکلتا ہے مشک یعنی ایک جیسا کہ برطنی کسی سے جب پانی گتا اسی طریقے سے یہ روح بہت ہی آسانی کے ساتھ نکالا جاتا ہے پھر اللہ کے رسول فرماتے چنانچہ روح جسم سے یعنی ملک الموت اسے پکڑ لیتا ہے جان نکال لیتا ہے ملک الموت کے ہاتھ میں لمحہ بھر کے لیے روح رہتی ہے کہ دوسرے فرشتے اسے لے کر یعنی کفن میں لپیٹ لیتے ہیں وہ جنت کے جو کفن لایا گیا ہے اس کو لپیٹ لیتے ہیں اور اسے جنت کی خوشبو سے معطر کر دیتے ہیں کتنا خوش اچھی خوشخبری کہ استقبال بھی اچھا اور فوراً اس کو اچھی چیز میں لپیٹ لیتے ہیں چنانچہ اس روح سے روز زمین پر پائے جانی والی بہترین مش سے بھی اچھی خوشبو آتی ہے یعنی زمین نے جتنا اچھی خوشبو آپ سمجھتے ہو یہ اس کے روح سے اس سے زیادہ اچھی خوشبو آئے گی پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر وہ فرشتے خوشبودار روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں زمین سے آسمان کی طرف جانا ہے اور راستے میں جہاں جہاں مقرب ملائکہ انہی انہیں ملتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ پاکیزہ روح کس آدمی کی ہے ارے آسمان میں چڑھنا ہے اور آسمان کتنے ہیں ساتھ ہیں ابھی آسمانی دنیا کے آسمان میں ابھی شروعات میں ہے ہر فرشتے کیونکہ آسمانوں میں ہوتے ہیں ہر فرشتے یہ خوشبو سوکھیں گے اور پوچھیں گے یہ اچھی خوشبو کس کی ہے تو جواب میں فرشتے ملک فرشتے کے جو موت کے فرشتے جو کفن لے کے اس کو لے کے جائیں گے کہیں گے یہ فلا ابن فلا شخص کی ہے نام لیں گے آپ کا نام لیں گے اگر آپ جنتی ہوں آپ کی پہچان ہوگی اس لیے انسان اچھا نام رکھے اچھا نام اختیار کرے اور دنیا میں سب سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فرشتے کہیں گے فلا فلاں بن شخص کی ہے جو دنیا میں اپنے فلا بہترین نام سے پہچانا جاتا تھا آج کل افسوس کے بعد کہ انسان کے ماشاءاللہ گھر والے اچھے نام رکھتے ہیں نام عبداللہ ہے عبدالرحمن ہے پکاریں گے گڈو اور پتا نہیں چھوٹو اور بڑو اور مذاق میں گالی بھی دے کچھ لوگ دیتے ہیں تو یہ غلط ہے اور انسان راسی نہ ہے اگر انسان آپ کے نام اچھا ہے تو آپ وہی نام اختیار کرو چاہو جو لوگ آپ کے نام ہو جو اصلی نام وہی لے کیونکہ وہی نام جو آپ کو یہاں پکارا جاتا ہے آخر میں پکارا جائے گا لیکن بہت سے لوگ کا نام اتنا خراب ہے کہ خود ہی بیچارہ جب بڑا ہو کے شرما جاتا کہ والدین نے میرے نام کیا رکھ دیا کسی کے نام ہے روح اللہ بھائی روح اللہ آپ اللہ کے روح تھوڑی ہو حضرت عیسیٰ کے لقب روح اللہ کسی کے نام جیسا کہ سمیع اللہ ہوتا ہے سمیع اللہ کے کی معنی کیا ہوتا سعید الرحمان سعید الرحمان کے کی معنی کیا ہوتا بہت سی طرح ہے بے معنی اور آگے حسین ضرور لگائیں گے شہادت حسین یا حادت حسین کہ شہادت حسین تو عجیب نام کسی کے نام جیسا کہ لیاقت حسین ہے. کسی کے نام استقب اللہ عبد النبی ہوتا ہے عبد المطلی بھی رکھتے ہیں غلط ہے انسان ہمیشہ اچھے نام اختیار کرے اچھے نام اختیار نے ماننا معنی اچھا ہے اور اچھے لوگ کے لقب ہے تو اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے کہ اس کو پکارا جائے گا اس طرح یعنی فرشتے اس کی روح لے کر آسمانی دنیا پھر اس کے بعد کیا ہوگا اللہ کے رسول فرماتے پرشتے یعنی اوپر جائیں گے اس کی روح آسمان دنیا تک پہنچ جاتے نہیں دھیرے دھیرے اوپر آسمان دنیا تک پہنچ جائیں گے اس کے دروازے کھولے، کھولنے کی درخواست کرتے ہیں کیونکہ ہر دروازے پہ فرشتے ہوتے بند ہے دروازہ تو درخواست کرتے ہیں دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس آسمان کے فرشتے مومن کے روح کو اگلے آسمان تک الوداع کہنے کے لیے ساتھ جاتے ہیں یار اتنا اچھی خوشبو اور اتنے مبارک انسان ہے کہ ہر فرشتے کے جو آسمان اور فرشتے ہوتے ہیں وہ لوگ اس کے ساتھ جاتے ہیں اور دوسرے آسمان تک پہنچانے کے لیے پھر اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں دروازے کیا ہے کھول دیا جاتا ہے اور اس آسمان کے فرشتے مومن کے روح کو اگلے آسمان تک الوداع کہنے کے لیے ساتھ جاتے ہیں حتیٰ فرشتے اس روح کو لے کر ساتویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے حکم آتا ہے جب اللہ کے پاس آ جاتا ہے تو اللہ کا حکم آتا ہے کیا آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اجالو اکتوبو کتاب عبدی کہ اللہ فرماتے کے میرے بندے کا نام الین میں لکھ لو یعنی سب سے اونچے جنات میں لکھ لو اسے زمین پھر اللہ حکم دیں گے اسے زمین کی طرف واپس اس کے جسم میں لوٹا دو یعنی اللہ کے پاس جانے کے بعد خوشخبری مل جائے گی پوری جن آسمان والے اس کی خوشبو دیکھ لیں گے اس کو پہچان لیں گے ان کے لیے دعا کریں گے کچھ میں آتا ہے کہ ان کے لیے خوب دعا کریں گے کہ اللہ اس پر رحمت کرے مقصد کرے پھر اس کے بعد یہ فرشتے جان واپس کرتے اسی کے بدن پہ اب یہ دوسری زندگی چلے گئی دنیا کی زندگی میں نہیں یہی دلیل ہے کہ وہ لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے کیونکہ حساب کتاب کریں گے پھر اس کے بعد ہم لوگ دفن کرتے ہیں دفن لوگ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد نکی ممکن نکی راتیں سوال کرتے ہیں یہ تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے یہ مومن کے حال اور فرشتے بھی اس کے لیے سلام کے دعا کریں گے اور سلام علیکم کہیں گے اللہ فرماتے ہیں اللہ کے تو السلام العلیکم کہ جو لوگ مومن لوگ کی صفت یہ ہے کہ جن لوگوں کو فرشتے اچھی حالت میں موت دیں گے اور ان لوگوں سے کہیں گے سلام نال تم لوگوں پر سلامتی میں نام دلائیں گے کہ آپ لوگ پریشان مت ہو یہ خوشخبری ہے موت کے ساتھ اس لیے عموماً دیکھا جاتا کہ انسان مومن موت کی حالت موت کے وقت اس کے حالت اچھی ہوتی ہے آئیے دیکھیں کافر کے حالت کیا ہے کافر کی حالت بہت ہی بری حالت ہے جتنے ذکر کیا گیا مومن کے بارے میں کافر اس کے خلاف ہے کافر بالکل اس کے خلاف ہے میں ڈائریکٹ حدیث پڑھتا ہوں کیونکہ حدیث میں واضح ہے بتایا گیا کہ ابھی ایک مقام آخر کریں گے حدیث پہلے پڑھیں اللہ کے رسول اسی حدیث میں مومن کے حال بتانے کے بعد اللہ کے رسول نے یہ بتائی ہے وہ انلادل کافر اور کافر بندہ جب وہ یعنی موت کے قریب ہو جاتا ہے اور اس کی موت ہونے لگتی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے پاس کون آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے کافر آدمی جب دنیا سے کوچ کرنے لگتا ہے اور آخرت کی طرف روانہ ہوتا ہے تو اس کی طرف کس طرح فرشتے آتے ہیں وہاں بھی فرشتے آتے ہیں مومنوں کے یہاں بھی فرشتے آتے ہیں لیکن یہاں کون سے فرشتے عذاب والے فرشتے اور عذاب کے فرشتے کیا شکل ہے سیاہ چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں سیاہ چہرے یعنی انسان دنیا میں ایک کالی بلی دیکھ کر ڈر جاتا ہے تو اگر فرشتے جو کالا ہوتا ہے اور ممکن کیر کی بھی تقریباً یہی شکل ہے تو انسان ڈر جائے گا اتنا کالا کہ انسان دیکھ کر ڈر جاتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں بہت ہی کالا ہے سیاہ, سیاہ چہرے والے پرشتے نازل ہوتے ہیں ان کے پاس تاٹ کے کفن ہوتے ہیں اور تاٹ کے کفن بہت ہی خراب کے کفن ایک قسم کے یعنی تاٹ ہوتے جو جیسا کہ جو موزی قسم کے جو بدبو دار ایک قسم ہوتے ہیں جیسا کہ تیزاب یا کچھ اور چیزیں جیسے ہوتے ہیں یعنی ایک بدبو دار سب لوگ کپن لاتے ہیں بہت ہی خراب کفن جن جنتی کے لیے کیا ہے خوشبودار کفن اور اس کے لیے بدبودار بہت ہی خراب کفن لایا جائے گا پھر اللہ کے رسول وسلم فرماتے ہیں ان کے پاس کانٹاٹ کے کفن ہوتے ہیں اور اس سے حد نگاہ کے پاسے پر بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک موت آتا ہے اس کے سر کے پاس کاتر کے پاس اور اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کیا کہتا ہے مومن سے تو کیا کہا ہے یا تونف سی با اخرجی اللہ رحمت اللہ و رضوان اور کافر سے یہ کیا کہیں گے خبی اللہ و غبب یعنی ایک خبیث روح کہ نکل جا اللہ سبحانہ و تعالی کی غصے اور غذب کی طرف تو یہ سن کر پہلے شکل دے کر تو ڈر جاتا ہے اوپر سے بد، یہ بدوا بھی دیتے ہیں اور دھمکی دیتے ہیں تو اور مصیبت ہے اس کے بعد اللہ کے رسم شاسن فرماتے ہیں روح جسم کے اندر جاتی ہے یہ جب فرشتوں کو دیکھ لیں گے کافر تو اس کے روح کہا جائے گی مومن کی روح تو آسانی سے نکالیں گے کچھ ہے چہرے سے اور کافر کی روح کہاں جائے گی پورے بدن میں چھپ جائے گی تاکہ نہ نکلے ڈر جائے گی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں روح جسم کے اندر جاتی ہے لیکن چونکہ فرشتوں کیا حکم ہے روح نکالنا ہے تو فرشتے اس سے اسی طرح باہر کھینچتے کس طرح کھینچتے ہیں منظر آپ تب تصور کر لو کیا ہے جیسے کانٹے دار لوہے کی سیخ سے سیخ گیلی اون سے باہر نکالی جاتی ہے یعنی آپ کسی کانٹا دیکھ لو لوہا جو جس میں کانٹا نکلا رہتا ہے کوئی بھی کانٹا دیکھ لو درخ کانٹا مثال کے طور پر ہے اگر آپ اس میں روئی پھنسا دو تو رو نکالنا آسان ہے کانٹے میں اگر روئی آپ پھنسا دو تو نہیں نکلے گا جلدی سے اور اگر یہ گیلی یعنی یہ اون ہے یعنی سو پانی رکھا گیا اس میں تو اس کو نکلنا تو اور مشکل ہے تو لیے اللہ کا رسول فرماتے ہیں اور خراب اور تھٹ جاتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی روح اس طرح نکلے گی باہر کھینچے فرشتے کھینچیں گے جیسے کانتے دار لوہے کسی گیلی اون سے باہر نکالی جاتی اسی طرح ان کے روح نکالا جائے گا اگر اللہ کا رسول فرماتے ہیں فرشتے اس کی روح نکال لیتا ہے ملک موت نکال لیتا ہے تو دوسرے فرشتے لمحے بھر کے لیے بھی اسے ملک کلموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے بلکہ اسے ٹاٹ کے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں اسی میں لپیٹ لیتے ہیں بدبو دار بہت ہی خراب جیسا کہ اللہ رسول فرماتے ہیں روئے زمین پر کسی مردار سے اٹھنے والی بدترین بدبو جیسی بدبو نہیں آئے آج جب کوئی جانور مر جاتا ہے اور کئی دن تک اس کو چھوڑ دو کتنا بدبو آتی ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عام جانور نہیں سب سے بدبودار جانور پتا نہیں کون سا سب سے بدبودار جانور ہے لیکن یہ اللہ رسول مثال دی ہے ہوتی کوئی نہ کوئی جانور ہے تو سب سے بدبودار جانور سے جو بدبو آئے گی وہی اسی کے بدن سے, اس سے زیادہ آئے گی پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں فرشتے اسے لے کر اوپر آسمان کی طرف جاتے ہیں جہاں کہیں ان کا گزر مقرر فرشتوں پر ہوتا ہے مومن جب رو نکل کے فرشتوں مقرر فرشتوں سے تو خوش ہوتے تھے اور کہتے یہ خوشبو کس کی ہے اور دعا بھی کرتے ہیں لیکن جب کافر کو نکلتی تو کیا کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کس خبی روح کی بدبو ہے جواب میں فرشتے کہتے ہیں یہ فلاح ابن فلاں کے روح سے ہے بدترین نام جو دنیا میں لیا جاتا تھا ہر ایک کے نام تو دنیا میں لیکن کچھ ایسے کبھی کبھی ان کو مذاق میں یا لوگ گالی میں اس کے ایسے اوساف لیتے ہیں جو ہر ایک انسان کو خراب لگتا ہے تو ان کو بھی وہی لقب دیا جائے گا جو سب سے بدتر لقب اس کے جو تھا یا نام اس کا تھا دنیا میں اللہ رسول فرماتے ہیں یہاں تک کہ فرشتے اسے سے لے کر کہاں لے جائیں گے آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں مومن کی بھی آسمانی دنیا تک پہنچتے ہیں آتا کہ کافر کے لیکن وہاں فرق ہے فرشتے آسمان کے دروازے کھولنے کے لیے درخواست کرتے ہیں کافر کے روح کے لیے تو کیا ہوگا لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا مومن کے لیے تو فرشتے کھولیں گے خوشی سے اور یہ کافر کے لیے کھولیں گے نہیں فرشتے اور بالکل یعنی وہ لوگ انکار کریں گے کہ ایسے روح کی اجازت ہی نہیں کہ وہ دوسرے آسمان تک پہنچے اللہ کے رسول یہ آیت پڑھی جو سورے سورے آرات میں ان الدین وہ بھی آیا نا استقبر اللہ تو فتح ابو ابو السلما یعنی ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول یہ آیت پڑھی ہے کہ آسمان کے دروازہ کاتروں کے لیے آسمان کے دروازہ نہیں کھولے جاتے نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے حتہ کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے یعنی اتنا مستحیل ہے کہ اس کو جنت میں جانا جس طرح سوئی آپ نے دیکھا کہ نہیں سو کے ایک ناکے ہوتے جس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے اونٹ میں سے کبھی داخل ہو سکتا ہے نہیں تو اس لیے جس طرح یہ مستحیل ہے اسی طرح مستحیل ہے کہ کافر جنت میں جائے پھر اللہ کا رسور فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے یعنی جو اس نے آسمان تک نہیں جا سکتے پھر اللہ کا حکم اوپر سے آتا ہے کہ کیا ہے اجالو اللہ کا رسول اکتبو کتاب فی سجین فی الارض کتابین اللہ فرمائیں گے کہ اس حکم دیں گے کہ یہ کافر یعنی اسے سب سے نچلی زمین میں موجود سجین میں اس کا اندراج کر لو اور کافر کے روح بری طرح زمین پر پٹخ دی جاتی ہے آسما آسانی سے نہیں واپس کریں گے مومن کے دو روح آسانی سے لیکن کافر کے روح پٹخ دی جائے گے تاکہ اس کو زیادہ تکلیف ہو اللہ کا رسول پھر یہ آئے پڑھیے جو سر حجم امین شرک بلّہ تک خر رمینا جس نے اللہ سے شرک کیا وہ گویا آسمان سے گر پڑا اب اسے پرندے اچک لے یا ہوا اسے دور دراز مقام پر پھینک دے تو اللہ کے رسوئی آج اسی میں تفصیل کی تو اسی لیے بہت ہی بری موت اس کو ملتی ہے اب دیکھے دونوں میں کتنا فرق ہے مومن کی مرتا ہے تو دونوں کی طرف دونوں کے پاس فرشتے ہیں مومن کے پاس رحمت کے فرشتے جو سفید ہوتے ہیں سورج کے نور کی طرح اور کافر سیاہ کالے تقریباً رات کے طرح اس سے بھی زیادہ ادھیری اور مومن جب آئیں گے تو جنت یہ رحمت کے جنت یہ مومن کے لیے جنت سے ایک خوشبودار کفن لایا جائے گا اور کافر کے لیے بدبودار کفن لایا جائے گا مومن کی روح بہت آسانی سے نکلے گی اور کافر کے بہت ہی مشکل جیسا کہ مثال دونوں میں دیا گیا ہے وہ تو پانی جس طرح بہتا ہے آسانی کے ساتھ اور یہ جیسا کہ رو کسی کانتے میں پھنس جاتا ہے اور گیلا رہتا ہے اور اس کو مشکل سے نکالا جاتا ہے اس کے روح بھی نکالا جاتا ہے مومن اور کافر کے بھی اور دونوں فرشتے لے لیتے ہیں اس کے بعد جو باقی فرشتے دونوں کو کفن میں رکھا جاتا ہے لیکن یہ خوشبو دار اس کے ہوتی ہے یعنی کفن اور خوشبو آتی ہے اس کے بدن سے اس کے روح سے اور یہاں بدبو آتی ہے اسی طرح دونوں کو یعنی دونوں کے لیے اوپر دونوں کو لے جاتے ہیں مومن کے لیے سارے دنیا کے فرشتے دعا کریں گے اور کیا ہے اور اس کے ساتھ جائیں گے اور دوسرے آسمان تیسرے آسمان آلہ تک چلے جائیں گے اور کافر کے روح وہ دوپہری آسمان کے بعد ہی نہیں جا سکے گا اس کو رد کیا جاتا ہے مومن کو روح عزت کے ساتھ بدن میں لوٹایا جاتا ہے اور کافر کے روح پٹک دیا جاتا ہے اب دیکھیے اللہ نے یہاں مومن اور کافر کے حال ذکر کیے اب یہاں مسئلہ آتا ہے کہ جو ہم لوگ جیسے ہم لوگ جو مضبوط ہم لوگ کی ایمام ہے دل الحمدللہ اللہ اللہ ہم لوگ کو کافر بنا ہے انسان اوسط ہے نیکی بھی کرتے ہیں برائی بھی ہم لوگ سے ہو جاتے ہیں ہم لوگ کی ایمان اتنا نہ مضبوط نہیں ہے تو ہم لوگ پہلے یہ کوشش کریں کہ ایمان مضبوط کرے دوسری بات اگر انسان گنہگار ہوتا ہے مرتا بری طریقے سے تو وہ پہلے حالت میں اس کو ہوتی کہ دوسرے میں تو اس میں کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ آپ اندازہ لگاؤ اچھے لوگ کو یہ حالت ہے برے لوگ کو حالت ہے اور جو بیچ میں ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ یہاں سے پائے گا اور کچھ یہاں سے یعنی ضرور اس کی حالت کچھ اچھی ہوگی اور کچھ میں تکلیف ہوگی کچھ میں پریشانی ضرور ہوگی اس لیے مومن کبھی بھی بری موت اس کو ملتی ہے خوش ہو کے نہیں میں تحصر مومن جو برائی کرتے شراب پی کے یا قتل کرتا ہے یا اپنے آپ کو خودکشی کرتا ہے وہ تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ وہ پہلی موت پائے گا اچھی موت بہت ہی نہ کہیں گے کہ بری موت بالکل پاتا ہے یہ کہیں گے ہو سکتا ہے اللہ صُال اس کے لیے اچھائی کچھ رکھیں اور کچھ برائی بھی رکھے یہ اس کے علم اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس ہے ہم لوگ کے پاس اس کا علم نہیں ہے اس کے بعد کے مرحلہ کیا ہے روح واپس کرنے کے بعد اس کے بعد تدفین جب ہم لوگ کریں گے تو اس کے بعد فرشتے کس طرح آتے ہیں منکر و نکیر کیا سوال کرتے ہیں اور وہ او لوگ کیا جواب دیتے ہیں اور کیا عذاب دیتے ہیں کہ نہیں اور کیا یہ میت اپنے قبر میں سنتے ہیں بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ نہیں نعمت ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے اور ان لوگ کے کب تک اس حالت پر رہیں گے یہ کچھ تفصیلات انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ ذکر کریں گے اگلے درس تو جمعہ تو انشاءاللہ شاء رہے گا اور انشاءاللہ یعنی دو ہفتہ بعد انشاءاللہ اگر اللہ زندہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ملیں گے اور یہ مسائل ذکر کریں گے اللہ سے دعا کے اللہ س کو ہمیشہ ہم لوگوں کو نیک کرنے کے توفیق دے اور ہم لوگ کو جب بھی موت دے تو اچھی موت دے ایمان اور توحید اور اسلام اور خیر کے ساتھ ہم لوگ کو موت دے اور ہم لوگ کو بری موت سے ہم لوگ کو بچائے صلی اللہ علیہ محمد وعلیٰ علی و صاحب